پاگل کا پتر ہوا جا جی ماشاء اللہ جی آ میرا سنگھی بہلی بندہ میری گال نہیں کدی ہواگل ریونڈ والے یا دوسروں کو کہو کلمہ سکھاؤ سمجھاؤ پر جو کلمہ جس طرح جس طرح کلما کہتا ہے ذرا اس طرح تو سمجھاؤ میں کشمیہ کہتا ہوں جو کلمہ کہتا ہے ریونڈ میں ایک دن اس طرح کا خطاب ہو جائے اگلا اجتماع اگر ہو جائے تو پھر کہنا جس طرح کلمہ کہتا ہے انہوں نے کلمے کا معنی بگاڑا ہوا ہے کلمے کا معنی چھپایا ہوا ہے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 تو اگر اس کو حرام زیادہ نہ کہوں میں کہہ رہا ہوں وہ خود بخود سمجھ جائے گا یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کسی کو گل سن تیری کوئی گل بھی اپنے پیو نال نہیں رلن ڈی انہیں پھر بھی سمجھ لینا اگر ان آخ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 जी जी اپنے خدا کو نہ چھوڑو اور ہماروں کو نہ چھیڑو پتہ نہیں ایسے ہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں یہ بری بات ہے منافقین صرف اتنی بات کرتے تھے منافقین در کے لسفل مینندار کا اعلان اترا کہ منافقین جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے کہ یہ لائن اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہیں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 وہ اپنے دشمنوں کو غلط کہہ جانا ہے یہ اپنی گل سے آ جائے بندہ تو اس لیے سارا فساد ہی فساد ہی ہے تو کیا کھڑے تو اب حضرت جی اسلام کے دیکھو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں پہلے سمجھا چکا ہوں پھر تنبیہ دوبارہ کرتا ہوں دوبارہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ عقیدہ اسلام کا اعتقاد اعتقاد کیا ہوتا ہے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 کو نہیں مانا کیونکہ زدین جمع نہیں ہو سکتی نہیں جمع ہو سکتی اگر کوئی آدمی کہ یہ درخت بھی ہے اور یہ بندہ بھی ہے یہ ممکن نہیں یہ درخت بھی ہے بندہ بھی ہے کہہ سکتے ہو درخت اور انسان کیسے جمع ہو سکتے ہیں یہ تو ہے زدے جمع نہیں ہو سکتی کوئی کہ میں اس کو بھی مانتا ہوں اس کو بھی مانتا ہوں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کافر ہے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 اور دو تعلیمیں جمع ہیں دو تہذیبیں جمع ہیں دو نظام قانون جمع ہیں اور ابھی تک ان کے ایمان کا پٹاخہ نہیں چلا میں کہتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے عجیب ظلم ہے یار عجیب ظلم ہے اللہ تعالیٰ اور کیا سمجھا اللہ تعالیٰ نے تو فی کل شائن لہو آ اس نے اس کائنات کو ایک شیشہ بنایا ہوا ہے یہ کتاب کھول کر رکھی ہوئی ہے ہر کسی کو پڑھا رہا ہے روزانہ قیامت آئے گی اس کو کہے گا تو اتنا بھولا بالا تھا تمہیں یہ پتا تھا کہ دو تارے جمع نہیں ہو سکتی ایک ٹھنڈی ہے اور ایک گرم ہے ایک ٹھنڈی ہے اور ایک گرم ہے میرا اسلام گرم تھا کوفر بغیرت ٹھنڈا تھا بغیرت ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا لیکن عجیب بات ہے اب ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ ادھر مسلمان ٹھنڈے ہیں اور وہ گرم ہے بڑی محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ پہنچ گیا ہے ویسے لیکن پہنچا ہمارے اپنوں کے واسطے سے ہے وہ خود نہیں کامیاب ہو سکتا تھا اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند بجلی یہاں ظلم تو ان لائنوں نے کیا جو کیا ہے ہم سے اپنوں نے کیا اسلام ہے بہت اچھا اسلام لاجوالا اسلام غالب رہتا ہے حضور نے فرمایا مغلوب نہیں ہو <سؤال>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 اب بھائی بات ہے ماننے کی انہوں نے لائن وہ کس پر چوٹ مارتا ہے اس کو پتا ہے کہ یوگی کو شرارتی ہے وہ سارا جانتا ہے نبیوں سے پتا نہیں کتنے تو وہ نبیوں سے ان کا سلسلہ جاری ہوا ہے یوگدیوں کا تو ان کو بھول ہے کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ اصل بنیادی چیز عقیدہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ماننا اب شیطان دیکھو اب لاکھ ہزاروں سجدے ہیں ہم چھوڑے پھرتے ہیں شیطان ایک کی وجہ سے لانتی بن گیا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 یہ وہی انکار تو اس نے چپٹا نہیں کیا میں سجدہ نہیں کرتا لیکن جو اس نے بات کی اس سے انکار نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی کہ انکار کیا اس نے بس اب آپ تم ہم سجدے اگر نہیں کرتے تو یہ تو نہیں کہتے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلط کہا ہے کیوں بھائی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 جب مر جائے گا تو پیچھے گاؤں شروع ہو جاؤ گے اسی وجہ سے میرے پاس جب کوئی آتے ہیں نا کہ جی بندہ مر گیا ہے حضرت صاحب وہ بچے کلو جی وہ جی فاتح واسطے تھے جی وہ کلہ آستے تھے فلان تو میں کہتا ہوں حضرت یہ بتاؤ یہ جب حضرت زندہ تھے تو سکولی تھے سکول کے ساتھ یہ متفق تھے. کہتا ہے, ہاں تو میں کہتا ہوں جی جناب یہ قرآن کا دشمن ہر جگہ چک لے نہ آئی گھر یہ, ماری, یہ, دے, یہ, یہ تھے, نا. اسلام نا اے دسو بھی تو مسیح سٹائیے تو چکلہ کے بٹا جی <تصفح>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 سیاست سے کوئی طلب نہیں ہے <laughs> جس کی مرضی حکومت کرتے رہے ہم ہاں راضی خوش ہیں بس وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہے ہیں بس آؤ داڑھی رکھو اس کو کہہ دو تم داڑھی رکھ لو نماز پڑھو بس یہ بات ان کو بنا دیا مذہبی غیر،, غیر سیاسی مذہبی اور لئے سن لیجیے کیونکہ اس کا بڑا فتنا اس کا بڑا فتنا اس کا نظام حکومت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاکمان پڑھا ہے نا قاتل المشرقین خطون فتنا وقون کتال کرو کتال کرو مشرقین سے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے واہ قرآن تیری عظمت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 فرما رہا ہے کہ رہنے تو جب رہیں گے تو کفر تو کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی فتنہ کس کو کہہ رہا ہے جس کو ختم کرنا ہے لا تکونا فتنہ ہمارے تفسیر والے مفسرین کرام نے فرمایا فتنے سے مراد ہے نظام کفر کفر کی حکومت وہ ختم کرو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 یہ نہ مانو تم کہو کہ نہیں بھائی یہ ہماری دنیا داری ہے جس طرح کرتے رہے کرتے رہے یہاں پر موربی پنگا بھی لیا تو ایسا آخر یہ پنگا لے رہے یہ نہیں کے دین کر رہے ہیں یہ موربی پنگے لے ای جان جان کے دے چھیڑتے رہتے نرے فسادی نے یہ ذہن جب بن جائے گا ایمان سے وانتی خالی ہے اب یہ بسجد بیت المقدس اور مسجد نبوی جیسی بنا بھی لے تو ایمان نے یہ کیا فائدہ دیکھ دشمن کی لو دہو آلین کلے رسول رسول کو بھیجا, خدا کے, رسول کو بھیجا خدا, خدا کے ساتھ رسول کو بھیجا خدا کے ساتھ ہدایت کے ساتھ ہدایت کیا, ہدایت کیا ہے یہی دین ہے یہ دین ہے جو اسلام ہے یہ ہدایت ہے رسول کو اکیلا نہیں بھیجا گیا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 جو لین اسلام کی نظام حکومت کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں غیر سیاسی جی لوگ اسلام جس طرح جن سب حکومتیں اپنے اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہی ہیں ہمیں صرف نماز روز حضرت کی بات کرنی چاہیے درود کی بات کرنی چاہیے داڑھی کی بات کرنی چاہیے, بات کرنی چاہیے, بات کرنی چاہیے ان لائنوں سے پوچھو اسلام غالب کیسے رہے گا حاکم تو کفر ہوگا تو نہیں یوگ ہیرا عالدین کل یہ پورا کیسے ہوگا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 تو حضرت نے ان کو توڑا اور توڑ کر اپنی جان کو سپرد کر دیا ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت اور عذاب کے انہوں نے چیخا جلا دیا ڈال دیا سب کچھ ہو گیا آپ کے سامنے بات, بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلات والتسلیم ان کے خداؤں کو نہیں چھوڑ رہا اور ابراہیم کا جو وارث ہے اس کو حجہ نہیں آتی یہ حق بات کہنے والوں کو نہیں چھوڑتا ایسی عجیب بات ہے بیٹ?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 فارغ ہوئے بریلو کی ملا دے جھنڈا چکیا ہونا اتوں فارغ ہوئے شیان دی مجلس پیش پیش ہونے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 وکیل صاحب ایک میرے ملنے والا اس میں گل سنائی کہ میرے بچیاں نے نانے ابو نے انہوں نے پوچھا کہ پترو سیاست وہ ابو کہ ابو جی سیاست یہ بھی کریے کچھ تو دسیئے کچھ کہیے ہو کریے ہوئیے ہوئے دئیے ابو سیاست گل سنو یہ جو مرضی آکو سڈے پرانے دورے پیکی آدمی سیاست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 اس کا کوئی دین مذہب ہو سکتا اس کا خدا کیوں ایک دلیل تو اس پر یہ دیتا ہوں میں نے کہا خلاصہ بھی پیش کروں گا سات دلائل بھی پیش کروں گا دلیل سنو دلیل ایسی دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ زمین میں اس کا کسی سے توڑ نہ بن سکے دیکھو بھائی وہ کیا ہے دعوی یہ ہے کہ اس کا کوئی دین مذہب دلیل پہلی سنو یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ شرافت کا کوئی تلق نہیں ہے کوئی شریف بندہ آنے لگے کہتے ہیں خیر تین ہوا کہ جھنڈا پلاس بندے کان قرآن, قرآن خدا رسول صحابہ اہل بہت اولی یہ سب شریف ہے نہیں تو جدو کہہ دتا ہے کہ شرافت کا یہاں نال تلک